الحمرہ <سؤال> الرحیم الحمد اللہ علیہ و رحمۃ الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلق السلام علیکم درج وارکس دس نمبر پینتالیس فطرفیت اور درنگات عقائد موضوعات کو خیمت حساب یا حصہ پارین کے خدا دال حضاد پسی ندان دنیا کا رشوت پہ اعمال خن اور خدائی صبح نے ہدان شہدِ وشوت پہ ظاہری باتیں ہر نعمت کو نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا اسی سلسلے میں حضرت شاست محمد نرواز فرماتے ہیں اسر اعتقادہ میں وہ عجیب و پر واجف ہے انتا تقیدہ اور واجف ہے کہ تو اعتقاد رکھے اس بات کو دل و جان سے مان لے اس میں تمہیں شیخ شعبہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سوال المنکر ونقیر ایک طریقے کہ نکیر منکر کے سوال جو قبر میں پہنچتے ہی ہم سے پوچھیں گے سوالات کریں گے بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ سوالات آپ تک پہنچ چکے ہیں وہ اور پول سراج سے گزرنا جو کہ جہنم کے اوپر ہے ہاں جی جہنم کے اوپر ہے آپ کے سلسلے میں بھی تفصیلات پہنچا دیا مختصرا نے کہ یہاں جہنم کے اوپر ہے اور انتہائی باریک کہا جس صلی علماء نے تاج روشنی میں بال کو نو حصوں میں چیر کر اتنے باریک پل ہے وہاں سے سوائے اچھے اعمال کے ذریعے ہی گزر سکتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں وہ انتہائی تیز رفتاری میں وہاں سے گزر جائیں گے رفتاری سے جتنا عمل برا ہوگا اتنا اس کو وہاں سے گزرنا مشکل ہوا اور فرمایا آخر میں جو لوگ گورے ہیں قرآن میں سرے مریم میں فرمایا کہ و علم کو اللہ واردہ تو مجھ سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو جہنم پُل جہنم سراج سے گزرنا ہوگا کان بگمند ماضی یہ تر پر و کا اٹل فیصلہ ہے سمن الجل لذین تغوا و نظر الظالم نفیہ جسیح پھر ہم اہل تغوا کو اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کے تعداد گزار بندوں کو ہم نجات دیں گے اور ظالموں کو وہ نظر الظالم نفیعہ جسیح اور ظالم وہاں سے منہ کے بار گر جائیں گے اس کو ایسے ہی پڑے دیں گے پڑے رہنے دیں گے فرمائے اسرات پر اعتماد رہنا واجب ہے والمزان اور المضان کے تراز پر ہاں جی اللہ نقر الباب میں کے مختلف موقع پر فرمایا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور مو و مو القسط اور کم انصاف کے اعتراض و کریں گے اور کسی نف بھی ظلم نہیں ہوگا لیکن ہم جو بھی ذرا کے برابر نیکی کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اور ذرا کے برابر برائی کیا ہو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کفار کو جب ان کے نام عمل دے جائیں گے تو وہ حیرانی کے عالم میں کہیں گے ان کے جو جملہ ہے وہ قرآن نے ذکر فرمایا کہ مال حاضل کتاب لا غاز الصرۃ اللہ کے صحاح یہ ایسی نامہ عمل ہے کتاب ہے جس میں جو ہے ہمارے کسی عمل کو بھی نہیں چھوڑا ہے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی لکھا ہے بڑے سے بڑے عمل کو بھی لکھا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو اذن گرم ہی اقرآن پاکی مسلمہ خامد میں سے میزان ہے اور اعمال تو لے جائیں گے جن کا عمل کا بللہ باری ہوا ہم آم امامن ثغلت موازن ہوں جن کے عمل کا پلہ باری وفا وفی وہ اور زندگی میں ہوں گے تمام نازن عمد ہوں گے وہ خفت موازن ہوں لیکن کے عمل کا پلّا ہلکا ہوگا ام اس آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے او مونا رنح میں فرمایا ایک شالاور آنکھ ہے ایک بڑھتی ہوئی ہے تو اجان گرامی میزان کا معاملہ بھی آپ تک پہنچا دے ابھی فرماتے وال حساب اور حساب بھی ہوگا آپ کے عمل کا پیسے فرماتے ہیں واجب ہے کہ آپ پر اعتقاد رہنا منکل کے سوال ہوں گے پولیس اراد صاحب کو گزارنا ہوگا اور میزان کے عمل تو لے جائیں گے اور حساب بھی ہوگا آپ کے تمام اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا ہاں جی اعمال کا حساب لیا جائے گا کوئی ذرا کے برابر جو ہے آپ کے نیکی ہو اس کو بھی آپ حساب ہوگا اور بننے اور ذرا کے برابر برائی ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا تو ششن فرمائے اس بات پر حساب ہوگا قیامت میں اسے نہیں چھوڑیں گے آپ نشاں جی ہمارا اعمال جو ہے بغیر حساب کتاب کا نہیں ہوگا ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا اس پر ایمان رکھنا ہم پر کہا نے فرمائے واجب ہے اور ایسے ہی بے ون و جنت و ننار بہش ہے اس پر ایمان رکھنا ہوگا ونار ون جہنم بھی ہے اس پر ایمان رکھنا واضح ہوگا بصلاۃ عالم آخرت کی اپنی اس کیفیت اور حالت میں من غیر تاویلین یقین جہنم جہنم کو بے جوش جنت کو تاویل نہ کریں کیونکہ عالمی اسلام کی بہت سے دوسرے بعض اعتقادات نے بالونی کو تاویل کیا عالغ جنا جہنم کو خا یہ عقلی عذاب ہے اگل کو ٹینشن نہیں گے اس کی باتیں واقعی میں کوئی چیز ہے وہ میں نہیں ہوں گے سیاست فرماتے نہیں وہی نے فرمایا اس میں کسی تعویل و تشریح نہیں ہے چھت ہیں بھینس باغات ہیں آنکھ ہیں اور وہ البتہ اس عالم کے لحاظ سے ہیں ان کے کیفیت میں اوپر نیچے ہو لیکن ہے اس میں آپ کو کسی اور تعویل توجہ کی ضرورت نہیں تو آزاد نگرامی یہ حساب کا معاملہ بھی جو ہے بہت ہی ایک اہم ترین قامت کے بہت سے مراحل آتا ہے ان میں سے ایک مرحلہ حساب کا آتا ہے حساب کے معنی آپ کے تمام اعمال جانچے جائیں گے ہاں جی جانچے جائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں دیکھ لیں گے بندے کے وہ اعمال کس طرح ہے اقرال باقی سریاتوں میں ہیں ہاں جی ایک سورہ غاشے میں اللہ فرماتے ہیں ان نائل یاب بے شک سب کو ہمارے ہی پاس پلٹنا ہوگا سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہوگا چنانچہ اور مشورہ جو اللّہ ون اللہ راجون ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور دوبارہ پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے اسی حاد کی طرف پھر اللہ فرماتا ہے سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہوگا سب میں ان نلین پھر ہمارے ہی اوپر لازم میں ہے. ہے پر ہے کہ حساب ان کے تمام اعمال کا حساب لینا اظہاں کرم یہاں اللہ صاحب الرحمتیں ہیں پھر ہمارے ہی اوپر لازم ہے ان سب کا حساب لینا تمام معلومات کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہاں جی اور کسی کو معاف نہیں کریں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کوئی اس نہیں ہوگا ہاں کسی سے آسان حساب ہوں گے کسی سے بہت سختی سے حساب ہوں گے اس میں بالا الماں باس الماتیں احادیث سے میں ہیں کچھ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ بغیر حساب ان کو بیچ میں ڈالیں گے کچھ لوگ ہیں ان کے اتنے اعمال اچھے ہیں کہ ان کا حساب کے بغیر بھیج ڈالیں گے کچھ لوگ اتنے ان کے اتنے برے عمل ہیں ان کو حساب کی بغیر جہنم میں ڈالیں گے پھر حساب کی کوئی ضرورت نہیں کھاتا پورا سیاہ ہے ان کا لیکن کچھ لوگ ہیں ان سے ہلکا اور آسان حساب لیا جائے گا سرسری حساب لیا جائے گا جتنا جگہ قرآن پاک میں آتے ہوئے اتنا اچھی یات ہے یہ, یہ سورا انشقا میں اللہ رتفا عمام اونت کتابوں بار بار وہ مومن باندھ کے نامہ یا کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہاں جی تو حسوف جو حاصل و حساب یا سیرا تو بہت جلد ان سے حساب لیا جائے گا آسان حساب تو پھر ان کو اللہ تعالی میدان خیمن میں زیادہ نہیں رکھے گا سرسری حساب لیا جائے گا اور ان کو فارغ کیا جائے گا اور ان کو بحث میں پہنچا دیں گے لیکن حساب لے گا ان سے لیکن آسان حساب لیں گے ان کے لیے ان کے لیے جو اصاب یمین دائیں اصاب والے ان کے اعمال اچھے عمل کا پلہ باری ہے ہاں جی تو ان سے سرسری حساب لیا جائے گا اج میں آیا حسابً یہ سرا لیا جائے گا ہاں جی لیکن ایک اور گروہ جن سے اللّہ تعالی بہت ساتھ حساب لیں گے ہاں جی وہ کون لکھے قرآن فرماتے انَ الَّذِينَ اللہ یز الص وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ہاں جی لحم عذاب الشدید ان کے لیے بہت ساتھ عذاب ہے بیمار نسوئی امن حساب ہے ان کو چونکہ انہوں نے قیامت کے حساب کے دن کو بلا دیا ہاں جو لوگ جو قیمت قیامت کو بلا دیتے گناہ کون کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں جو قیامت کے دن کو بلا دیتے ہیں سزا جزا کے دن کو بلا دیتے ہیں بولتے ہیں کوئی سزا جزا نہیں ہوگا قیامت سے کون واپس آئے ہے وہاں پہنچے گا تو دیکھا جائے گا اللہ جانے نے کر میں کیا دیکھا جائے گا جب آگ میں پھینکا جائے گا تو دیکھا جائے گا یا پھر سے غلط میں آپ کو باندھیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا ہاں کیا جو ہے پیپ اور خون جو ہے اللہ تعالی وہ مطلب پیپ تمہاری خون سے ملاوٹ کہ کے جسم سے نکلے ہوئے خون اور پیپ جو ہے پانی کی جگہ پر پلانے کے لیے دیں گے تو اس وقت سے جو ہے آپ کو ہاں جی اس وقت آپ کو حوش میں آ جائیں اس وقت آپ کو حوش میں آ جائیں تو فائدہ کیا ہوگا ہاں جی اس وقت آپ جو ہے پتہ چل جائے گا اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کیا ہے حضائن گرہ میں حساب ہاں جی ہمیں ایمان حساب پر ابھی سے ہم نے ہاں جی ابھی سے ہم نے ایمان رکھنا ہے حساب کو نہیں بولنا ہے اللہ کے قرآن کی آیت میں ہے زائین گرہ میں ہمیں اس بات پر ایمان عالان اس کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا سب سچ ہے حق ہے جیسا فرمایا ویسا ہوگا ہاں چونکہ اس کتاب کے بعد حق ماننے کا مطلب یہی ہے اس کے اندر جو کچھ غیبی خبریں دی گئی ہیں قیامت کی خبر بھی غیب ہے بہش کی خبر بے غیب ہے حساب کتاب یہ سب جو خبریں دی ہے سب غیب ہے چونکہ تو یہ تمام تمام غیبی اخبار پر مومن کی نشانی یہ فرمایا قرآن کے شروع میں کہ نے بالغیب وغیب پر ایمان رکھتے ہیں تو یہاں اللہ نے فرمائے ان لو انلزین یض الصبیلّلہ ان وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں بٹ گئے ہیں فسق و کو میں اپنی زندگی کو صرف کریں غرق کریں تباہ کریں ان کے لیے کیا ہے عذاب الشدید ان, ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے وجہ کیا ہے بیمان نہ سومن حصہ کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا انہوں نے قیامت کے دن کو بلا دیا حساب کتاب کے دن کو بلا دیا بلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت حساب لے رہے ہیں ہاں جی؟ اور ان کو اور بھی میں شدید ان سے بہت شدید حساب لیں گے بہت ساتھی سے حساب لیں گے ایک ایک چیز کے حساب لیں گے اور میدان حاشر میں ان کو کھڑا رکھے گا اور کتنا ارساکر رکھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے زندگرہ میں فرماتے ہیں جو مومن فقیر ہے تاندس سے اعلیٰ ایمان ہے اس کے پاس کوئی مال دولت نہیں تھا لیکن ایمان پر ثابت رہا فرماتے ہیں وہ اور وہ مومن جس کے پاس بہت بڑی مال دولت ہے اللہ نے نعمتوں سے نوازا مال مال کیا کہتے ہیں وہ فقیر اس مومن سے 500 سال پہلے بیج میں جائیں گے کیونکہ قیامت کا یا نہیں سمجھا ایک بندہ صبح ہو گیا ایک بندہ دوپہر دو دو کو بیج میں پہنچا قیامت کے دن کا تو دنیا کے لحاظ سے وہ 500 سال کا مساحت ہوگا کیونکہ وہ ایک دن یہاں کے دنیا کے حساب سے ایک سال کا ہوگا تو یہ ہے جتنے انسان کے پاس جو ہے نیکیاں زیادہ ہوگا حساب کتاب آسان ہوگا بہت جل آپ کو فارغ کریں گے اور آپ کو بھیج میں پہنچا دے گا لیکن جنہوں نے حساب کو بلا دیا قیمت کو بلا دیا میزان کو بلا دیا سرات کو بلا دیا بھئی جہنم کے پر سے گزرنا ہے اچھے عمال کے پلہ باریوں کو بھیج میں جائیں گے برا عمل کے پلہ باریوں کو تو جہنم میں جائیں گے ہاں حساب کتاب پر ایمان رکھیں بندہ جو ہمیشہ اپنے حساب لیتے رہیں تو وہ لوگ بھیج بھی ہوں گے جسین گرامی حساب آپ کے ہر عمل کا ہوگا قرآن پر ماتن عمل الارتن خیر اجرا جس کسی نے ذرہ کے برابر نیکی کیا وہ بھی دیکھ لیں گے حساب کے مقام پر لایا جائے گا اور دیکھیں گے ہمیں یہ امن مسقال زرتِ شر اور اس کے ذرہ کے برابر شر ہوگا برائی ہوگا ہاں وہ بھی دیکھا جائے گا اور اس کو حساب میں لائیں گے حزین گرامی جیسا قرآن اس مقدس کتاب کی کے آتے ہیں اللہ کے نبی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ قبل انتہا سو یہ لوگوں کل قیامت میں تمہارے حساب لینے سے پہلے ابھی دنیا میں تم اپنا حساب لے لو قیامت کے حساب لینے کیونکہ وہاں جب حساب میں پھنسے گا تو نکلنا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یہیں پر اپنا حساب لے لیا روزانہ اپنا حساب لیتا رہا روزانہ اپنے محاسبہ کرتا رہا تو آپ کا حساب آسان ہوگا جان کر میں جناج مولا امام جو ہے مسک آزم علیہ السلام ایک حسین میں فرماتا ہے فرماتا اللہ سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے دوستدار نہیں ہے وہ ہمارے پیروکار نہیں ہے ہمارے دوستدار نہیں ہے من لم سے کل یومن وہ شاید جو ہر روز اپنے حساب نہ لے لیں اپنے اعمال کا حساب یہ لے لیں انعام اللہ دیکھ لیں رات کو گربان جا کے دیکھیں آج کی رات تو آج کے دن میں نے کیا کیا نیک کیا اور کیا کیا برائیں ہوئی امام فرماتے ہیں خواہ ناملہ حیران اگر پتہ چلا دیکھا حساب لینے سے باریک حساب لے لیں انساب سے اپنے حساب لے لیں پر اگر تمہارے نیکیوں کے پلہ باری ہے تو اللہ فر بہین عمل خیرن استزاد اللہ تو اللہ کی درگاہ میں دعا کریں یا اللہ میرے نیکیوں میں اور اضافہ کرے بین عامل شرن اگر پتہ چلا برائیاں زیادہ ہو چکا ہے استغفر اللہ تعالی فوراً استغفار کریں آج ہی ایسا اخبار کریں ابھی ابھی ایسا کریں کل کے لیے نہ چھوڑیں امام خرمان دیں کل کو نہ چھوڑیں کیونکہ کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے ایک لمحہ بعد کے کسی کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ حساب کا معاملہ برحاق ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں سے سخت حساب کچھ لوگوں سے آئیں آرام ہلکا حساب لینا مسلم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ روزانہ وضو میں دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میں اللہ آتے ہیں عطاحرما میرے نام یا ملک بھی امینے نے میرے دائیں ہاتھ میں واسب نے اللہ میرے حساب لے لے حصہ بن یہ سیرا. مجھ سے آسان حساب لے لے سرسری حساب لے لے ہلکا پھلکا حساب لے لے کہ اللہ جو ہے اور پھر مجھے میدان حاشن میں مجھے فارغ کر کے مجھے بیش برین تک پہنچا دے یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں زن گرمی میں ہم سے بلتا ہوں ان دعاؤں کو وضو کی دعاؤں کو بڑے خلوص سے پڑھا کریں کیونکہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے ایک اہم ترین مراحل سے کہ نامہ عمل کے تقسیم کا مرحلہ ہے ہاں جی پولیس سے گزرنے کا مرحلہ ہے تو لہٰذا قیامت کے ہم ترین مراحل سے مربوط ہے ہماری یہ دعائیں ان دعاؤں کو بڑے خلوص سے پڑھتا رہے اگر اللہ نے آپ کی دعا کو ایک دن قبول کیا ٹھیک ہی بندہ میں تم سے آسان حساب لے لوں گا تو آپ کا مشکل حل ہو گیا تو آپ کی قیامت کا مسئلہ حل ہو گیا میں لہذا حساب حق ہے سچ ہے اس میں شکیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن پاک کے مسلمان آتے ہیں ازین میں اس حساب کو قیامت میں اللہ کے حضور میں حساب لینے سے پہلے اس کا آسان حال یہ کہ ہم اپنا روزانہ حساب لیتے رہیں چنانچہ مولا ابام کے حجیت بھی آپ کو پہنچایا اور پھر روزانہ اپنا حساب لیتے رہیں اور اس طرح اپنا اللہ کے ساتھ کھاتا صاف کر رکھتے ہیں گرہ میں گناہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں کہیں مودہ ہونے کے قابل نہیں رہنے دیتے کل قیامن میں بھی گناہ ہی ہمیں ذلیل خوار کرتے ہیں اور ہمیں جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے ہمارے حساب سخت ہونے کا سبب بنتا ہے پلے شرا سے نیچے گرنے کا سبب بنتا ہے جہنم کے عظیم عذاب کے سبب بن جاتا ہے لہذا اذان گرہ میں حساب قیمت کے حساب آنے سے پہلے لے لیں میں اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو قیامت کے ان اہم ترین مراحل پر ایمان مضبوط ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق حساب لینے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو اور نیکیاں زیادہ ہوئے اس پر اللہ کا شکر کرو اور اضافہ مانگو اور توفیق مانگو برائیاں زیادہ ہو تو اللہ کے حضور میں استغفار کرو اس پر دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے نیکیاں کی توفیق عامین ہے